ومن كان آمنا الناس حج من دلہ من کا فرف تمام قسم کی تعریفات و لا شریف خال کائنات مال کے ارض و سما کے لیے ہیں اور لاکھوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ ولا علیہ و اسحاب ہی وبارک وسلم ہے وہ ذات مقدسہ مبارکہ متحرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات منا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا آج کا دن جو ہم گزار رہے ہیں یہ ان ایام مبارکہ میں سے ایک دن ہے جن ایام میں دنیا کے کونے کونے سے مسلمان اکٹھے ہو کر اللہ کے گھر میں حاضری دیتے ہیں اور خدا کے گھر میں حاضری کے بعد اللہ کے احکامات کی تعمیل میں اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل زبی اللہ علیہ السلام اور زبی اللہ کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کابت اللہ کے قرب و جوار میں واقع میدانوں میں گردشیں کرتے پھرتے راتیں گزارتے اور ان اعمال کو ادا کرتے ہیں جنہیں اعمال حج کہا جاتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام مبارکہ کو اپنے ساتھیوں اپنے رفقا اپنے تلامزہ اپنے شاگردان رشید اپنے اصحاب اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہونے کا امت میں سے ہونے کا دعوی کریں یا آپ سے تعلق اور آپ سے رشتہ مبت کے اور آپ سے رشتہ احتاط کے مدعی ہو ان سے اس بات کا عہد لیا کہ اگر اللہ انہیں استتاب دے انہیں توفیق بخشے اور ان کے پاس زیادہ سفر موجود ہو تو وہ بھی ابراہیم اسماعیل اور ہاجرہ کی پیروی کرتے ہوئے اسی طرح ان میدانوں کے اندر ان اعمال کو بجا لائیں گے جن اعمال کو ان مقدس اور برگزیدہ ہستیوں نے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے جن اعمال کی بجا آوری کی تھی خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاکھ چوبیس ہزار یا اس سے کم و بیش ساتھیوں کو لے کر اپنی زندگی کے آخری ایام میں اسی طرح اللہ کی گھر کی زیارت اللہ کے گھر کی زیارت کو لیے انہی ایام میں مدینہ طیبہ سے نکلے مکہ مکرمہ میں پہنچے اور پھر آٹھ ذل ہج کو اسی مہینے کی آٹھ تاریخ کو مکہ مکرمہ سے کابت اللہ کے پڑوس سے احرام باندھ کر میدان مینا کی طرف روانہ ہوئے اور پھر وہاں سے عرفات پہنچے پھر مضدلفہ میں رات گزاری پھر واپسی پہ مینا میں مقیم ہوئے جمرات کو رمی کیا اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیں قربانی پیش کی پھر واپس کابت اللہ پلٹے طواف کیا اور صفا اور مروہ کی سائی کی اور کچھ دن مکہ مکرمہ میں اقامت آمد گزین رہ کر واپس مدینہ طیبہ روانہ ہوئے اور روانگی سے پیش کر آپ نے کابت اللہ کے جوار میں اور اس سے پہلے عرفات کے میدان میں دو انتہائی اہم اور تاریخی خطبات ارشاد کیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی امت کے صاحبان استطاعت لوگوں کو اس بات کی تاکید کی اور تلقین کی کہ جو بھی استطاعت رکھتا ہو زاد سفر اس کے پاس موجود ہو اور صحت اسے اس سفر کی اجازت دیتی ہو اس پر لازم اور واجب ہے زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ اسی طرح اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور ان میدانوں میں پانچ چھ دن تک اسی طرح سرگرداں رہے جس طرح میں اللہ کے خاتم النبیین اور سید المرسلین نے باوجود اپنی تمام رفتوں عظمتوں اور بلندیوں کے ان میدانوں میں اپنے دنوں کو گزارا اور ارشاد فرمایا کھجو انی مناسککم حکم لال لیلا اہجبا دا عامی حاضا لوگو اپنے تمام اعمال ان دنوں میں اس طریقے پر ادا کرنا جس طرح میں محمد الرسول اللہ نے ادا کیے ہیں اور ساتھ ہی اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ یہ میری زندگی کا آخری عمل ہے جبکہ آپ نے ارشاد فرمایا لال لیجادہ آمی ہاضا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد مجھے رب کے گھر میں حاضری کا موقع میسر نہیں آئے گا چنانچہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان آمال مبارکہ سے فارغ ہوئے تو آسمان سے بھی اس بات کی تائید ہو گئی کہ یہ سفر مبارک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سفر ہے کیونکہ آسمان سے جبریل امین اس مشہور آیت کریمہ کو لے کر نازل ہوئے الم آتمل تو لکم دھی نم تو علیکم نعمتی ور لکم اسلام اے لوگوں سن لو آج کے دن میں نے اپنی نعمتوں کو اور اپنے انعامات کو جو تم پر کیے تھے ان کو اپنی میراج تک پہنچا دیا ہے میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے اسلام کو میں منتخب کر چکا ہوں ورزی تو لقم السلام دینا آج کے بعد اسلام ہی کا سکہ چلے گا اسلام کے سوا اور کسی مذہب اور کسی عظم اور کسی دین اور کسی لائع عمل اور کسی ضابطہ حیات کا سکہ نہیں چل سکتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کے نزول نے بھی اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ سفر نبی کائنات علیہ السلاط وسلام کی زندگی مبارک کا آخری سفر ہے کیونکہ دین مکمل ہو جانے کے بعد اب بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں باقی رہنے کے کوئی آسار نظر نہیں آتے ہیں یہ وہ سفر مبارک ہے جس سفر کو سفر حج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اسلام کی تاریخ میں اسے حجت الوداع کے نام سے پکارا جاتا ہے اس لیے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا الودائی حج تھا اس کے بعد آپ نے حج کے سفر کے لیے روانگی اور حج کے لیے آپ روانہ نہیں ہوئے بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جس سفر کو اختیار کرتے ہیں وہ سفر ملائے آلہ کے پاس منتقلی کا سفر ہے چنانچہ یہ ایام جو ہم گزار رہے ہیں یہ ایام وہی حج کے ایام ہیں جس حج کو اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام صاحبان استطاعت مردوں پر اور عورتوں پر تمام بالغ افراد پر فرق قرار دیا ہے کھلا بندے عالم نے ارشاد کیا ہے ولی اللہ علم ہج البیتی منست سبیلا ہر وہ شخص جس کے پاس بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت اور ہمت موجود ہو اللہ نے اس پر حج فرض قرار بھی دیا ہے ہمت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہمت مادی ہوتی ہے ایک ہمت مانوی ہوتی ہے ایک ہمت مالی ہوتی ہے دوسری ہمت جسمانی ہوتی ہے معنی یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کے پاس اللہ کے گھر تک پہنچنے کے لیے پیسے موجود ہو اور اس کا جسم صحیح ہو سلامت ہو اور اس کے اندر سفر کرنے کی سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کی طاقت موجود ہو اس پر حج اسی دن فرض ہو جاتا ہے جس میں یہ دونوں چیزیں اس کے پاس اکٹھی ہوتی ہیں مسئلہ یہی ہے کہ جب انسان کے پاس صحت موجود ہو اور اتنے پیسے موجود ہو جائیں جن سے آدمی سفر حج کو اختیار کر سکے تب اسے حج کے ارادے میں حج کی نیت میں اور حج کے لیے نکلنے میں تاخیر نہ کرنی چاہیے بلکہ فوری طور پر اپنے اوپر آئے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں نکل جانا چاہیے یہ ادھر کہ میرے بچے جوان ہیں میرے کاروبار کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے میرے گھر کی نگہ داشت کے لیے کوئی موجود نہیں ہے اس کا نہ قرآن کے اندر ذکر ہے نہ حدیث مستفیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا تذکرہ موجود ہے بلکہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اس بات کا عقیدہ رکھے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں اللہ کے راستے میں سفر کے لیے نکل رہا ہوں تو میرے تمام معاملات کی نگہ خود رب العزت خود فرما دیں گے اور جس کے معاملات کی نگہبانی اللہ کے ذمہ ہو جائے اس کے معاملات میں کسی قسم کا خلل واقع نہیں ہو سکتا ہے اس بنیاد پر یہ لوگ اچھی طرح یہ بات سمجھ لے کہ جب بھی کسی کے پاس اتنے پیسے موجود ہو جائیں جن سے وہ بہ آسانی اپنے اس سفر کو مکمل کر سکے اور اس کے بعد اس کے گھر والے کسی کی طرف احتیاج اور کسی کے محتاج نہ ہو کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے پر آمادہ و مجبور نہ ہو اور اس کی صحت اسے سفر کی اجازت دیتی ہو تو اس عالم میں اس سفر کو اختیار کرنے میں کسی قسم کی تاخیر روا نہ رکھنی چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ حج بنیادی طور پر ایک جوان آدمی کے کرنے کا ہے وہ شخص جس کی قوتیں مزمحل ہو چکی ہوں جس کی طاقتیں جواب دے چکی ہوں وہ کبھی اس طریقے پر حج کے اعمال اور حج کے ارکان کو ادا نہیں کر سکتا جس طریقے پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمال حج کو ارکان حج کو ادا کیا یا انہیں ادا کرنے کا حکم دیا ہے بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ملک کے اندر بالخصوص یہ چیز راہ پا گئی ہے کہ انسان اچھا بلا تمن ہوتا ہے اس کی صحت بہت عمدہ ہوتی ہے اور جوانی قوت طاقت اس کے اندر موجود ہوتی ہے حج اس پر فرض ہو چکا ہوتا ہے لیکن وہ اس فریضے کو ٹالتا رہتا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید یہ فریضہ صرف ان لوگوں نے ادا کرنا ہے جن کی کمریں جھک چکی ہوں جن کی قوتیں مزمل ہو چکی ہوں جن کے آساب جواب دے چکے ہوں جن کی طاقتیں کمزور پڑ چکی ہوں ٹوڑا ہو چکا ہو حالانکہ حقیقی بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں بالخصوص اور پچھلے زمانوں میں بھی بالعبوم حج کے ارکان کو سوائے جوان آدمی کے کوئی صحیح طریقے پر ادا کر ہی نہیں سکتا بجا لا ہی نہیں سکتا ہے آج ہم نے دیکھا ہے بے شمار بوڑھے صرف اعمال حج ہی کو نہیں ارکان حج کو فرائض حج کو ماجبات حج کو یہ کہتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم کے ہم میں ان کے بجا لانے کی طاقت اور قوت موجود نہیں ہے اس لیے یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے کہ اس مقدس سفر کو اختیار کرتے ہوئے یہ بات پیشے نظر رہے کہ جب بھی یہ فریضہ انسان کے اوپر عائد ہو بغیر کسی تاخیر کے اس کی ادائیگی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں نکل کھڑا ہو اور اس کا بہترین زمانہ لذت اٹھانے کا زمانہ صحیح طور پر اس کو بجالانے کا زمانہ صحیح معنوں میں اس سے محسوس ہونے کا زمانہ جوانی کا زمانہ ہے حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اب تک اٹھارہ بیس مرتبہ جو مواقع میسر آئے ہیں حج کے میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہر آنے والا سال اس سال سے کہیں کم تر ہے جو گزرا ہوا سال تھا جب آدمی کے اندر پوری قوتیں اور پوری طاقتیں اور پوری توانائیاں موجود تھیں تب جو اعمال حج کا اور تب جو ارکان حج کا بجا لانے کا مزہ آتا تھا وہ اب نہیں آتا ہے ہمارے جیسا آدمی جس کے لیے ساری سہولتیں میسر ہوں اور اللہ کی فضل و کرم اور اللہ کی توفیق سے ہر قسم کی آسائشیں اور آرام مہیا ہوں بیشتر جو میں نے حج کیے وہ سرکاری مہمان کی حیثیت سے کیے مختلف حکومت کے شعبوں کے مہمان کی حیثیت سے اس کے باوجود میں نے یہ محسوس کیا کہ پچھلے برسوں کے ادا کیے ہوئے حج اس برس کے حج سے کہیں اور کہیں درجہ بہتر تھے پچھلے برس جو میں نے حج کیا مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس سے پہلے جو حج کے اعمال ادا کیے تھے وہ اس برس ادا نہیں ہو سکے خود اس برس بھی میرا ارادہ تھا لیکن اپنی کم ہمتی کی وجہ سے اور صحت کی خرابی کے اتنا تھک چکا تھا سفروں سے مجھے خدشہ تھا کہ میں صحیح طور پر ہمارے حج کو بجا نہیں لا سکتا جب میری یہ کیفیت ہو تو ایک عام بوڑھا جس کے پاس سارے وسائل اور اسباب اور ذرائع میسر نہ ہو وہ کس طریقے پر آمال حج کو اس طریقے پر بجا لا سکتا ہے جس طریقے پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجا لانے کا حکم دیا ہے سب سے پہلے ان ایام میں جن میں انتہائی بھیڑ اور رش ہوتا ہے ان ایام میں طواف کرنا ہی انتہائی مشکل ہوتا ہے عام ایام میں جبکہ رش نہ ہو طواف کے اندر اور آپ جانتے ہیں کہ طواف کا اللہ کے گرد سات چکر لگانے اور اس کے بعد مقام ابراہیم پر دو رگت نماز ادا کرنے کا نام ہے اس سے ایک طواف مکمل ہو جاتا ہے عام ایام میں اس کے لیے دس منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا ہے زیادہ سے زیادہ اگر آدمی انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر طواف کے لیے نکلے تو زیادہ سے زیادہ سات چکروں میں اور دو رقم نماز میں دس منٹ لگتے ہیں لیکن مجھے اتفاق ہوا ہے پچھلی مرتبہ اس لیے کہ میں این حج کے ایام میں پہنچا تھا چھ تاریخ تھی جب میں کابت اللہ میں حاضر ہوا تو مجھے صرف ایک طواف کرتے ہوئے پون گھنٹے سے زیادہ وقت جو ہے وہ لگا تھا اس لیے کہ پورا مطاف پورا حرم شریف بھرا ہوا ہوتا ہے اور انتہائی اوپر سے آدمی کو تباف کرنا پڑتا ہے اور پھر اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ ذرا پاؤں پھسلا تو پھر اٹھنے کا موقع نہیں ملے گا اس طرح یہ سب سے آسان رکن ہے حج کا جس کے لیے اتنی محنت اتنی کاوش اور اتنی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو شخص ایک دفعہ مطاف میں گر جائے پھر اسے دوبارہ اٹھنا میسر نہیں آتا اس لیے کہ لاکھوں آدمیوں کا چکر چل رہا ہوتا ہے اگر کوئی آدمی کسی کو بچانے کے لیے رکنا بھی چاہے تو رک نہیں سکتا اس لیے کہ پورا چکر جو چل رہا ہوتا ہے اگر وہ رک جائے تو وہ بھی پھسلا جائے اور پیسا جائے اس لیے کوئی آدمی اگر ارادہ بھی کرے کسی کو بچانے کا یا رکنے کا تو رکنے کی اس کے اندر سخت طاقت تاپ اور توانائی نہیں ہوتی اسی طرح سات چکر جو سفا اور مربا کے ہوتے ہیں عام ایام میں جبکہ رش اور ہجوم نہیں اس پر ایک گھنٹے سے سوا گھنٹہ وقت جو ہے وہ لگتا ہے لیکن رش کے دنوں میں اس پر کم از کم تین ساڑھے تین گھنٹے میسر آتے ہیں ان کے لیے وقت چاہیے اب ظاہری بات ہے کہ ایک بوڑھا شخص اور ایک بوڑھی عورت کس طرح ایک گھنٹے اس بھیڑ کا مقابلہ کر سکتی اور مقابلہ کر سکتا اور کس طرح ساڑھے تین گھنٹے کے اندر یہ چکر مکمل کر سکتا ہے پھر اس کے بعد آپ تاریخ کو جبکہ ساری کائنات ایک ہی میدان کی طرف روانہ ہو رہی ہوتی ہے ہر حاجی نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خوشو و خلو کے ساتھ اپنے کپڑے اتار کر غسل کر کے دو سفید چادروں کو پہن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے میدان مینا میں پہنچنا ہوتا ہے اور وہاں پورا دن اور پوری رات بسر کرنا ہوتی ہے اور عمومی طور پر یا انتہائی گرم راتیں ہوتی ہیں یا انتہائی سرد راتیں ہوتی ہیں اب تو کئی برسوں سے انتہائی سخت گرمی چلی آ رہی ہے لیکن آج سے تقریباً انیس برس پہلے بیس برس پہلے جب میں نے پہلا حج کیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے اس دن انتہائی سردی تھی اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ لوگ بچارے گاڑیوں کے نیچے اور جو مختلف قسم کے سائے کی چیزیں تھی ان کے نیچے گھسے ہوئے تھے اتنی شدید سردی تھی تو یا انتہائی سخت گرمی ہوتی ہے اور آج کل گرمیوں کا زمانہ ہے یا انتہائی سخت سردی اور نہ گرمی کے بچاؤ کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے نہ سردی کے بچاؤ کے لیے کوئی لمبا چوڑا اہتمام ہوتا ہے خیمے لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اندر انسانوں کا ہجوم ہوتا ہے پھر چلچلاتی ہوئی دھوپ پھر ارفات کا سفر پھر ایک ہی میدان میں ننگے سر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پھر وہاں سے شام ڈھلتے ہی مزدلفا کے لیے روانہ ہونا کہ مزدلفا میں کسی شخص کے لیے کوئی خیمہ نہیں ہوتا رات وہاں گزارنی ہوتی ہے کسی شخص کے لیے کوئی جائے پرا نہیں ہوتی کھلے میدان میں رات گزارنا ہوتی ہے پھر وہاں سے پو وہ پھٹتے ہی مشر الحرام پہ اللہ کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے دوبارہ مینا میں آنا قربانی کے لیے تیاری کرنا پھر بڑے شیطان کو مارنے کے لیے نکلنا پھر رات وہیں گزارنا پھر دوسرے دن تینوں شیطانوں کو مارنے کے لیے نکلنا پھر تیسرے دن تینوں شیطانوں کے لیے مارنے کے لیے نکلنا راتوں کو وہیں گزارنا اور انہیں ایام میں دوبارہ مکہ مکرمہ میں آنا اور آ کے اللہ کے گھر کا طباف کرنا اور زفا اور مروہ کی سائی کرنا بال کٹوانا غسل کرنا کپڑے بدلنا یہ عام آدمی کے مق کی بات نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان اٹھارہ انیس برسوں میں یہ دیکھا ہے کہ بے شمار لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں حج کے امال سے جی چرانے کے لیے کہتے ہیں مسئلے میں یہ جائز ہے اس طرح بھی جائز ہے اور معلم اور متوف جن کے اوپر حجیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا بوجھ ہے ہمارے اوپر وہ ان سے ارکان حج کو چھڑوا دیتے ہیں اور حاجی بھی خوشی خوشی چھوڑ دیتے ہیں باوجود اس بات کے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آمال حج چھوڑ رہے ہیں لیکن بہانہ ڈھونڈتے ہیں کیوں اس لیے کہ خود ان آمال کے ادا کرنے کے لیے اپنے اندر ہمت طاقت اور سخت موجود نہیں ہوتی ہے اس لیے وہ بھی بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ چلو اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو رہ گئی ہے بیس بیس تیس تیس حاجی ایک ایک آدمی کو کہتے ہیں تم ہماری طرف سے کنکریاں مارانا حالانکہ شریعت کے اندر بغیر کسی انتہائی شدید معذوری کے کسی دوسرے کو کنکری مارنے کے لیے وکیل بنانا درست نہیں ہے بیس بیس آدمی ایک آدمی کو کنکریاں دینے سے اس بچارے سے اپنی کنکریاں نہیں ماری جاتی وہ اسی طرح پھینک کے چلا آتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ میں مار آیا ایک آدمی اپنی کنکریاں نہیں مار سکتا ہے. حقیقی بات یہ ہے میں نے خود بیس سال کا تجربہ ہے کہ جان آدمی بمت آدمی صرف اپنی کنکریاں بڑی مشکل سے مار سکتا ہے کہ جائے کہ کوئی بیس اور تیس آدمیوں کی کنکریاں پھینکے کون پھینکتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نام ہو جاتا ہے کہ ہم نے حج کیا لیکن نہ حج کی ادائیگی کا لطف نہ حج کے اعمال مزہ نہ حج کے ارکان سے بہراندوج اور نہ وہ سبق حاصل ہوتا ہے جس سبق کے حصول کے لیے اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر اور کائنات کے مومنوں پر اس حج کو واجب اور فرض قرار دیا یہ حج جو اصل بات کہنا چاہتا تھا اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر چپا کشی کا ہمت کا جد و جہود کا اللہ کی بارداہ میں قربانی اور اظہار کا اللہ کی راہ میں وقت کے ضائع کرنے کا اللہ کی راہ میں مال کے ضائع کرنے کا اللہ کی راہ میں اپنی جان کو لگانے کا جذبہ پیدا ہو جہاد کا جذبہ پیدا ہو صبر کا جذبہ پیدا ہو اللہ کے احکامات پر انتہائی تلخی میں اور انتہائی سختی میں عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو یہ اصل مطلب ہے حج کے فرض کرنے کا کہ اللہ رب العزت ایک مومن کو خواساتا ہے کہ کڑی اور چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ننگے بدن میری راہ میں نکلو اور کنکریاں مارو میدانوں میں گھومو اور گردو غبار میں اپنے آپ کو آلودہ کرو اپنے سر کے بالوں میں غبار ڈالو ننگے پاؤں چلو چوتے ٹوٹ جائیں تب بھی پرواہ نہ کرو اور ان مال کو ان تین دنوں میں ایک مشینی انسان کی طرح ادا کرو تاکہ تمہارے اندر ہمت طاقت قوت توانائی اور اللہ کی بارگاہ میں اثار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہو اصل حج جو فرض کیا گیا ہے مسلمانوں پر اس جذبے کو بیدار کرنے کے لیے اور اس جذبے کو زندہ رکھنے کے لیے اور مسلمانوں کو جفاکش قوم بنانے کے لیے جد و جہد کا عادی بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے اور اپنی راہ میں ایسار اور قربانی کے جذبات کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس فریضے کو مومنوں پر عائد کیا ہے لیکن اگر انسان اس وقت اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں اس فریضے کی ادائیگی کے لیے نکلتا ہے جب انسان کے سارے جذبات مر چکے ہوتے ہیں جب ساری قوتیں اور طاقتیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں اس انسان نے حج سے کیارخت حاصل کرنا اپنے آپ کو جدوجہاد کا کیا آدی بنانا جذبہ جہاز اپنے اندر کیا بیدار کرنا اپنے آپ کو مشقتوں اور مصیبتوں کا کس طرح آدی بنانا ہے اس کے اندر تو کوئی جذبہ ہی باقی نہیں رہا ہوتا کوئی راک ہی نہیں ہوتی جو چنگاری بن سکے اس لیے ماں سوائے ان لوگوں کے جن کے پاس کاقت اور زیادہ سفر ہی اس وقت آیا ہے جب ان کی عمریں ڈھل چکی ہیں ان کے محافہ میرا ایمانداری سے یہ نقطۂ نظر ہے کہ وہ لوگ جو جان بوجھ کر حج کو مؤخر کرتے ہیں باوجود اس بات کے کہ اللہ نے ان کو طاقت اور توانائی بخشی ہوئی ہوتی ہے ان کو مال اور دولت دیا ہوا ہوتا ہے بڑھاپے تک کے لیے اس کو مؤخر کرتے ہیں ان کا کوئی حج نہیں ہے حج ان کا ہے کہ جن پر جس وقت حج فرض ہو اسی وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں سفر کے لیے نکل کھڑے ہونے کا ارادہ رکھتے ہو ان کے اندر ہمت ہو ان کے اندر عزم ہو ان کے اندر جان ہو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں آدمی وقت کو ٹالتا رہے اور کہے میں بورا ہو جاؤں گا اور کون جانتا ہے کہ اس پر بڑھاپا آنا بھی ہے کہ نہیں آنا ہے کس کو معلوم ہے کہ اس نے کل تک زندہ رہنا بھی ہے کہ نہیں رہنا ہے اور میرے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اللہ نے جس پر حج فرض کیا اور اس نے فرضیت کے باوجود حج کو ادا نہیں کیا آپ کا ارشاد گرامی ہے آپ نے فرمایا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں وہ یہودی ہو کے مرجائی آئی ہو جاتا ہے اس دن اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے اسی دن سے اس کو حج کا ارادہ کر لینا چاہیے حج کی نیت مان لینا چاہیے پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جیسے غریب ملک کے اندر حکومتوں نے مختلف پابندیاں عائد کر رکھی ہے ہر شخص جب چاہے سفر نہیں کر سکتا حج کے لیے روانہ نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے لیے قورا اندازی ہوتی ہے درخواستیں دینا پڑتی ہے حکومتوں سے اجازت لینا پڑتی ہے تو میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ مسئلہ بتلایا تھا اس طرح اگر کوئی شخص حج کا ارادہ کر کے اپنی طرف سے کمرے ہمت باندھ لیتا اور روانگی کا عزم کر لیتا ہے پھر حکومت کی طرف سے اگر اسے اجازت نہیں ملتی وہ اللہ کے ہاں بری ہے اگر اسی دوران اس کی موت آ جاتی ہے اور اس نے اپنی طرف سے کوئی کوتای نہیں کی تو قیامت کے دن اللہ اسے حاجیوں کی ساتھ میں اٹھائے گا اس کو حج کا ثواب حاصل ہو جائے لیکن اگر کسی نے ارادہ ہی نہیں اور دوسرا مسئلہ یہ ہے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 ये